جن شی پڑے رسول اللہ, کماؤ اللہ, تعالی رمضان اللہ, فیر اللہ حدا بل پر رمضان کے بارے میں آیوی. ابھی فوری غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رمضان کے لیے دو باتوں کا بنیادی طور پر تجربہ کیا گیا ہے سب آواز آ رہی ہے دو باتوں کا بنیادی طور پر تجربہ کیا گیا ایک روزے کا اور ایک قرآن کا روزے کے بارے میں فرمایا گیا لغ متغکون اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ حضل الناس بناطم من و والفرقان روزے کی تاثیر تقوا اور قرآن پاک کی تاثیر ہدایت اور ہدایت کو سلوں میں کھول کر بیان کرنا اور فرقان فرقانیت ہدایت فرقانیت اور ہدایت اصولوں کا کھل کر بیان ہونا رمضان میں استفادہ دو چیزوں سے کے ذریعے سے کرنا ہے شخصیت کی تعمیر میں سب سے بنیادی کردار ارکان ادا کرتے ہیں سب سے بنیادی کردار ارکان ادا کرتے ہیں اور ارکان میں سے بھی سب سے بنیادی چیز کلمہ ہے اس لیے کسی دوسرے عمل کا بھی اگر تذکرہ کیا جا رہا ہو تو بطور اصول اور شرط اور بنیاد کے پھر پھر ایمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ امر مسلموں کے بارے میں آیا ہے نا کہ قطبر تو خریدت ابن معتمن تم بہترین امت ہو امرو مخیر خرجت تم بہترین امت ہو جو کہ نکالے گئے ہو تو اہل والا وہ تو نہیں کہتا ہماری طرح پر خبر ہے بھائی اوکھری جد کا کیا مانا شہر سب نکلے نکالے گئے کا کیا مانا کیا, بانا کیا نکالے گئے زمانہ گھروں سے نکالے گئے وہ نہیں کیا ہوا ہے نکالے گئے زمانہ کیا گیا مقرر کیا گئے ہو متعین کیے گئے ہو ہاں جی مقرر متعین کیے گئے ہو تم تم خیر مقرر کیا گئے ہو اور خصوصیت تمہاری ہے تو نہیں امر بالمعروف کرتے ہو نہیں منکر کرتے ہو تو خصوصیت کی باقی متوں پر افسریت کی خیر ہوں مطن کی وجہ آپ کے لیے یہ ہوئی لیکن بنیادی شرط ایمان کے بغیر نہیں ہے وہ تو شرط ہے ہی ہے بنیادی ایمان کی شرط تو ہے ہی ہے کو ساتھ ذکر تم نب اللہ یعنی اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے بالمعروف منقطع کر رہے ہو لیکن تو اس کے بغیر اس کی سوش سوش نہیں اس کے ساتھ ایمان جو ہے تو وہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا بعض اوقات ہم اس طرح کہ یہ خصوصیت ایمان کی وجہ سے نہیں ہے یہ بڑے بلارکر کی وجہ سے اس میں ایمان غرب کر رہے ہی. ہیں بات سنا ٹھیک نہیں ایمان نہیں ایمان تو ہے ہی ایمان تو ہے ہی اس کے بغیر تو ابر بل معروف مقبول نہیں ہوتا ہے اس چیز کو پھر خیر بال معروف تھا ہم جوش میں بعض اوقات ایسی باتیں منفی کیے جاتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر اوقی نہیں ہے تفسیر میں تو حدیث کو دیکھتے ہیں پہلے حدیث نہ ہو تو پھر عبد بن عباس عدی العالم کو دیکھتے ہیں اب بن عباس عدی العلم کے بعد پھر دل کو دیکھتے ہیں پرانے محضرین میں سے شاہ صاحب تو فارغ ہیں ماشاء اللہ مطالعے سے اور درخت دینے سے ہیں عبد التحری صدی کے اور کون ہیں مفصر جی عبداللہ بن مسعود کے عبداللہ بن اباس کے شاگرد کون ہیں نہ یہ قطع رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ان کے شاگرد ہیں نا عبداللہ بن کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود کے مشہور ہیں غالباً عبداللہ بن عباس کی شاگرد تازہ دوسرے ہم سب کو کتابوں میں اکٹھا ہوتے ہے ان کو دیکھتے ہیں پھر اپنی کو دیکھتے ہیں پھر قرقی کو دیکھتے ہیں اور کو دیکھتے ہیں دور میں یہ تو بڑی پکی طور پر آ گئی قرآن آ گئی ہے تمہارے پھر قرآن پر آ گئی ہے ان میں جو بات آئی ہو تو تو تفریح کی ہے باقی ہماری اپنی ہے ابر بل معروف رحم اللہ تو اس کا یعنی ابر بل معروف نہیں ہے منکر کی آخری جو کیا کہتے ہیں آخری اس کا جو نقطہ ہے وہ کتاب ہے کیا بات ہوئی ہاں ارکان, ارکان ہے تربیت میں مہم کردار ارکان ادا کرتے ہیں کلمہ ہے صورت ایمان نماز ہے کالی حضرت صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا حج کے بارے میں جو نے لکھی ہوئی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جب جاتے ہیں تو یہ تو جو بنیادی یعنی شاہی انتظام جس حج کے لیے جو ہوتا ہے جس میں فرما فرماؤ ملکوں کے فرما فرماوا اور بہت بڑے بڑے علامہ شاعر اس میں ہی ہوتے تھے کہتے ہیں کہ اس میں مناس ہے عرفات روانہ ہونے کے لیے لوگوں نے جمعہ سے صبح کی نمازیں واقع داخلہ سے پہلے پڑھیں غرب اللہ نے کہا کہ ہم ابھی میں اعلان کرتے ہیں کہ نمازیں ادا نہیں ہوئی ہیں اور آپ اردو میں اور انگریزی میں اعلان کرنے کا بندوبست کروائیں ابھی انہوں نے اعلان کیا اردو انگریزی میں میں نے اعلان کروایا لیکن کسی نے نہیں سنا بس چلے پھر کہتے ہیں کہ مزلفہ سے پھر جو مینار کو واپسی ہوتی ہے اس کے لیے پھر جو, جو تو صبح کے وقت داخل ہونے سے پہلے نمازیں پڑھ کے جماعت سے چل کر دیکھا کہ ارکان کا یہ حال ہے نا؟ انہوں نے کہا نماز کا یہ حال ہے جو حج سے زیادہ محترم کے عبادت ہے جس کی جماعت کے بارے میں حدیث آئی ہوئی ہے نماز کی جماعت کے بارے میں حدیث آئی ہوئی ہے کہ جو آدمی گھر سے وزو کر کے مسجد کو نماز کے لیے جاتا ہے یہ ایسے ہے جیسے آرام باندھ کر حج کے لیے جاتا ہے یہ فضیر الخاص ہے گھر سے وضو کر کے آنے کے ساتھ مسجد کا وضو تو مجبور آدمی کو مسافر کو اور مجبور کو کرنا چاہیے مسجد میں مجبور مسافر کے لیے چاہیے ایسا مجبور آدمی ہے گھر میں پانی رکھنے کی ہی استعداد نہیں ہے یاد ہے تو مسافر آ گیا یہ بس کے لیے بندوبست बाद چاہیے یہ اردو کا بعد میں ہوئے مسجد کے بارے میں پانی رکھنے کی کوئی ہمیں یاد نہیں ترفی یہ بات ہے پھر ہو گیا کیونکہ ضرورت ہے ورد کی چیز ہے تو نماز محترم شان عبادت اس کی جماعت کے بارے میں کہا گیا کہ جو آدمی گھر سے بزر کے مسجد میں جماعت کی نماز پہ جاتا ہے جیسا کہ حرام مان کے حج کو جا رہا ہے اس لیے حاجی فلانا جی حاجی فلانا حاجی فلانا نام رکھتے ہیں نا کسی عالم کے کا تذکرہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے میں کہا میرا نام حاجی عبد رحیم ہے آپ کا کیا نام ہے نے کہا میرا نام نمازی اخرفتی ہے کہ نماز تو زیادہ بہت پہشان چیز ہے اس سے زیادہ زیادہ وہ ڈبازی کو اپنے ساتھ ڈازی کا خطاب لگانا چاہیے <laughs> بلکہ مسئلہ ہے میری جان چل رہا ہے اور ایسے حالات ہو گئے کہ, ہے, جو, کہ نماز کو قضاء کریں تو عرفات کو پہنچ سکتے ہیں اگر نماز پڑھیں تو ارسات کزا ہوتی ہے حج کذا ہو رہا ہے مگر کیا کریں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھیں اور حج کو کزا کریں کیونکہ نماز حج سے زیادہ ضروری ہے تو میں یاد کر رہا تھا کہ تربیت انسان کی تربیت میں مہم کام ارکان ادا کرتے ہیں میں سب سے پہلے کلمہ کا تذکرہ کیا اور کل کے کہ تذکرہ کے بارے میں کہا کہ کسی واقعی عمل کی فضیل بیان اگر ہو رہی ہو تو اس میں اگر آدمی کے غلوب میں پڑ جانے کا خطرہ ہو رہا ہو تو اس میں ایمان کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ یہ تو بنیاد ہے یہ تو ہر کا بنیاد ہے یہ تو ہر کا بنیاد ہے کن تم خیر محمد الناس تمعور تم بہترین محمت ہو جو لوگ اگر لوگوں کی نفرستانی کے لیے مقرر کی گئی ہو زائر کی گئی ہو یعنی اشکارا کی گئی ہو مقرر کی گئی ہو او خرجت کا یہ مانا ہے گھر سے نکالنا اس کا مانا نہیں ہے ٹھیک ہے گھر سے نکلنا بھی افضل بات ہے کہ وہ ان سے خفاف مستقال ہے دوسری ہاتھ میں آیا ہوا ہے نکلو ہلکے وہ یا دوسری میں حادثہ میں میں. اس کا مانا نہیں کس کا مانا جیسے کرے گا یہ تفیر بدائے ہو جائے گی جس طرح ہمارے ان پڑھ تقریب والے سازی ٹکٹ آ رہے تھے وہ کلیشی ہے کون ہوئی ہے تو وہ کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے یہ سب باری افضلیت کی وجہ تو یہ امر معروف ہے یہ منکر ہے لیکن تو بھی انہوں نے بلّا تو شرط ہے وہ تو بنیاد اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے وہ تو ہے ہی بنیاد وہ ہے تو فضیلت اس کی وجہ سے ہے لیکن ایمان کے ساتھ ہو کر داری. ایمان کے پتا نہیں کہ دوسری تربیت کے لیے مہم بات جو ہے وہ نماز ہے اس لیے نماز ہے یہ تو باجمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اس کا اہتمام کیا ہے جب آپ دو آدمیوں کے کمرے پر سہارا کر کے آ سکتے تھے جب دو آدمیوں کا سہارا لے کر آپ مچھر کو آ سکتے تھے اس وقت تک آپ نے جو بات سنوا نہیں چھوڑی یہ ہو گیا جی آئے جماعت سے کر اس میں ایک بار جماعت میں نکلے ہوئے تھے اس میں مدرسے کے محتمے شیخ العدیز تھے ان کی ساتھ شیل تھی یہ واقعہ ہے نا انہتر کا اس میں حضرت جی بولانا احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے تخبائی میں کشتما اس میں, تو اس میں تشکیلیں ہو رہی تھیں تو ہماری تشکیل ہوئی چار دن کی اس میں عالم سے مجھے پتا نہیں تھا کہ عالم ہے اور بڑے درجے کے عالم ہے خیر وہ اس تعلیم ہوئی تعلیم میں ہم تعلیم میں انہوں نے نماز کے فضائل اور جماعت کے فضائل فضائل اعمال سے سنے کا اس کے بعد ایسے چٹہارے لے رہے تھے گویا کوئی بہت اعلیٰ چیز کھا کر اٹھاؤ آدمی عالم سے قدر عالم کو ہوتی ہے تم نے سبحان اللہ کیا کیا لطف آیا کہ ہم تو کرتے تھے سکے کتابوں سے جان کرتے با بارش بڑی سخت ہو تو آدمی جماعت کو نہ جائے خیر ہے کیچڑا ہو تو نہ جائے خیر ہے اندھیرا ہو تو نہ جائے خیر ہے ایسے پکڑ نہیں ہے یا تو اسی بات صاحب نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو گسیٹ کر لے جا رہے ہیں جماعت کی نماز دو آدمیوں کا سارا لے کر لے جا رہے ہیں, ہیں. تیسری تربیت کی چیز ہے تو وہ ہے روزہ روزے کے بارے میں یہ بات عرض کرنی شروع کر دی تھی دو آئے میں نے پڑھی یامنوں کے طبعموں کی ماں کرتبا اللہ قبل کم نہ ایمان والوں فرض کیے گئے تم پر روزہ جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں کے لیے اور اس کے روزے کے تاثیر جو ہے وہ یہ ہے رمضان کے مہینے میں کیسے تقوا پیدا ہوگا اس لیے تو میں دے رہے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر تقواہ پیدا ہو سکے اور دوسرا رمضان کے بارے میں جو چیز دے رہے ہیں وہ ہے اچھا رمضان العیع القرآن مدل ناصی ناظم الحداء والفرقان دوسری بات ہم دے رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہے جس میں ہوا قرآن اور اس کی تاثیر ہے ہدایت کی اس کی تاثیر ہے آدمی کو فرقان بنانی تھی فرقان کیا چیز ہوتی ہے جی؟ فرقان وہ ہے جس کو اللہ نے پرخ دی ہوئی ہے پرخ، پرخ کی قوت دی ہوئی ہے پرخ کسے کہتے ہیں جی قائد اسلام صاحب تمید. آئی؟ آئی؟ تمید. کیا, کیا کہہ رہے ہیں تمیز ماشاءاللہ ماشاء اللہ مطلب جو لفظ تھا سمجھ گئے نہیں اور کسی دوسرے پوچھے جی فرق کسے کہتے ہیں جانچ نے کہا نہیں اب جی جی سے آب بتایا جیسا بتایا جی کیا فرق کس کو سمجھتے ہیں تو تمیز کرنا یہ فرق آدمی کو معلوم ہو جانا اچھے برے میں جانچ لینا بھی کا اچھا کیا ہے بڑا کیا ہے تو قرآن کی تاثیریں کہ آدمی کو فرقان بناتا ہے کہ شہر بھی اقبال کر کے حقیقت میں ہے فرقان ستاری و و و زبروت. یہ چار منافر کو بنتا ہے مسلمان یہ بڑی زوردار اس میں قاری نظر. نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یہ یہ راج کسی کو نہیں معلوم کی مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کی مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کہ دوسری جبرو یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان جس سیر جگہ لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم دریاؤں کے ارد سے ہل جائیں وہ طوفان میں گیا تو تارج نے کہا کہ یونیورسٹی کے بعد چانسلر بنائے آدمی اس کی جناب جناب صاحب کے اللہ میں اقبال صاحب کی تصاویر اتار دی میں کہا تصاویر تو اچھی چیز نہیں اتار اتاروٹ چاہیے اس کو ہم بھی پسند کرتے ہیں لیکن وہ کہتے اسے جذبہ اتاری دوسرا جذبہ ہے جی کہتے یہ ایک وہ آدمی کو جو سوچتا رہتا تھا اتنی دارشوری کی جگہ کو پہنچ جائے اور حقائق کو تسلیم کرنے کے بارے میں آدمی کی یہ رائے بلٹن رفل نے بھی کوئی بات اگر دین کے بارے میں حق کہی ہے تو اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ حق تو حق ہے اس طرح بلٹن کو تسلیم نہیں کر رہے حق کو تسلیم کر رہے ہیں مسرت صاحب نے مضمون لکھا تھا اسے پہلا اقتباس میں بلٹن کا لکھا ہوا تھا واقعی بڑا زوردار اقتباس تھا نی? تلاوت قرآن خام مان سمجھے بغیر بھی اگر کر کر رہا ہو آدمی اس کے الفاظ میں فرقانیت کی تاثیر ہے اور اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ سننا وہ سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے وہ تراوی میں فائدہ دیتا ہے اس لیے تراوی میں اے ختم کرنا سنتے موقع دو ختم کرنا مستحاد تین ختم کرنا فیل اولاد تین ختم کرنے چاہیے رمضان اور خرم گرہ یاداشت ایسی ہو کہ نمال کی ادائیگی ناقص نہ ہوا کرے اس کے لیے سامنے کو ہونا بھی ضروری ہے کسی کو نہ خبری نہیں ایسی ہونا ہو گیا ہو کہ آدمی کے رکھا ہو گیا وہ بھی اور اس میں جو ہے تو سارے بیداری, بیداری سچنے حافظ صاحب نے خوب بیداری سے تاکہ ایسی غلطی نہ آئے کہ اس سے نماز کا ادا ہونا کیونکہ سب سے اہم بات بیس تلاوی کا درست ہونا ہے دوسرے نمبر پر گئے تو ختم کا بھی پورا ہو جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے حافظ نماز صاحب کو ہم نے دوبارہ ٹریننگ کی کی مارک صاحب بیٹھے ہوئے دوبارہ ٹریننگ کی, کی کہ اس کے بارے میں یہ تسلی کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے جلی لہ نے حفیظ دونوں سے یہ نکل کر پڑتے ہیں دونوں کے کر کے پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ اس نے ٹیسٹ کیا جیسے تین دن اسلو صرف ایک دن سے لہن خفی ہوا کہ اس نے گنا تھوڑا ام... کیا تو کون سا لفظ کا گنا تھا جی بتاؤ جی بات سے جی؟ کیا جی؟ کیس پر جی؟ آئے اسے ایک گھنتی پر سارے گف کر دیا تھا کس طرح ہے آپ سارے ختم اللہ کلو ختم کر دی مور کر دیا اللہ تعالیٰ ختم اللہ کلو سارے مور کر دیا اللہ تعالیٰ نے مور کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور کانوں پر ختم اللہ اللہ کرسن ہے والاسارین تو انہوں نے افسار ان پر وقف کر دیا اس کا معنی یہ کہ مور کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر اور آنکھوں پر بے خیال تم علامہ نظیم پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب خطرناک تو نہیں کہہ دیا آج نے ابسارم پر وقف نہیں ہے اس میں ختم اللہ علیہ قروب والا سم اللہ نے مور کر دی ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اگر یہاں پر ہو رشاوسن اور کہا ان کی آنکھوں پر ہے پردہ مولام عزاب العلیم اور ان کے لیے آزاد تو مانا ادھر چھاڑ کر ادھر لگ رہا تھا لیکن ایک انہوں نے بتایا کہ وقف جہاں جہاں ہم تو ہیں ہمارے لیے علماء نے وقف جگہ جگہ لکھ دیے ہیں جہاں پر گول دائرہ ہو اور اس دائرے کے باہر اوپر لا لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آئے تو مکمل وقت تو ہو گئی لیکن وقف آپ نہیں کریں گے وقف کرتے ہیں آپ تو مانا دیں مزہ ہو رہا ہے علی کتاب الحق مصد مصد واند اللہ تو رات الائض پوری ہو جاتی ہے لیکن آگر گول دائرہ بنا کر اس اوپر لا لکھا ہوا ہے کہ آپ وقف نہیں کریں گے ون دلال کیا انجیل کو اور انجیل کو نے وقف کر لیا میں اپنے نازل کیا اللہ تعالیٰ کو انجیل کو من قبل حضر و من قبل حضر و پہلے اس سے اور نازل کیا قرآن کو تو ایسا ہے کہ نازل کیا تورات کو اور انجیل کو اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور نازل کیا قرآن تو جملہ ایسے ہے نای? اس میں یہ پہ وقفوں کی پابندی کرنے والے آفس بہت کم میں نے بچے جو وقف کی پابندی سے پڑھتے ہوں استاد میں پڑھانے والے نہیں پڑھتے ایسے علم کے جن کو معنی آتے ہوں اور محتاط ہوں تو وہ پڑھتے ہیں اور باقی عام طور سے نہیں دیکھا اس کی پابندی ایک تھا ٹیسٹ میں یہ بات بتائی عماد شاہ کو دوسرے ہونا وہ, کہاں پڑتا جی بند نہیں کیا تھا مینا سے میں نے کہا مینا سے مئی اکولو کیا نئے سے مئی اکولو جب اتنا کرتے میں پھر ہونے کا کیا نا اسے دو ان کو باتوں کو دو باتیں نوٹ ہوئی تو اللہ کے فضر اس کو باقی پاس ہو گیا میں نے کہا تھا پاس ہو گیا ہے بس ایک بات رہتی ہے اگر شادی ہوتی تو ہے. شادی ہے, شادی ہے تو اس پیچھے نماز پڑھنے کا ہوتا ہے شادی ایک نماز کا بغیر شادی ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہے تو شادی والے کی نماز ہے کیوں اسی کا سواب ہے جی آدھی رات تو ریوی ری کرنے سے ایک بچے نے گایا ہوا ہوتا ہے دوسری آدھی رات ریونی کر دوسرے بچے نے گایا ہوا ہوتا ہے آج صبح وقت جب نماز گھر والی کو جگانا چاہتا ہے تو چار بینکات وہ سناتی ہے اس کو آج رشپا کو چنڈو رشپا کو پرے کھوبھر اور چنڈی کا کیا من ہوتا ہے جی بچے تو اچھا بانے <سکت> خطرناک خطر لفظ جی؟ رکھا ہے اب بڑا شیر بڑے نماز کو جگاتا ہے آج. تو او رات کو تو ہوئی اس سے بدر کی سلاح ہوئی صبح گھر والی کی بے دکھ سننے سے جو ہے تو ذہن کی سلاح ہوئی رات سے کامل اکا کر کھڑا ہو رہا ہے نماز گرمی اس کی نماز اور آپ کے ساری دار کور خور کر کے خراٹے بھر کے آیا ہے دماغ جو کھڑا ہوا ہے تو, تو بڑا فرق, کیا بڑا فرق, کیا فرق بھی ہے ایک افترا بیٹھے تھے دفتر میں اور تھی گرمی پہلے زمانے میں تو پنکھے ایسے نہیں ہوتے تھے دروازہ کھلے ہوا تھا کہ وہاں آئے جائے تو ان کے اندر سے بات چلو تو آواز باہر کو چپڑا سی پہنچ گئی پھر انہوں نے کرسی کو آگے پیچھے کیا تھا چپراسی کوئی آواز نہیں ہوئی ہے کرسی کی آواز تھی چپراسی سے خیر جی اب کیا مضمون تھا ہمارے جا رہی مجرس میں, میں رمضان میں نہیں آ رہی ہے وہ اس مسئلے کو مقبر کر لیتے ہیں میں نے مفتی ان سے پوچھا مفتی عبد الرف صاحب سے کہ اللہ حافظ اللہ, اللہ جلدی پڑھتا ہے اس کے پیچھے ختم سننا افضل ہے کہ پھر اس کی جگہ پر علم المطرا کیفا نے کہا صحیح کرا تجویز والا آدمی علم طرح کیفا سے پڑھائے ہے تو افضل ہے لہر جلی والے افر کے مقابلے لہر جلی کو کہتے ہیں کاف کی جگہ کاف پڑتا ہو سواد کی جگہ سین پڑتا ہو کا سین سواد کا فرق نہ کر سکتا ہو کا آپ کو آواز میں فرق محسوس ہوا میں بول رہا تھا یہ فرق نہ کر سکتا ہو تو یہ لہر جلی پڑھ رہا ہے اس کے پڑھنا بعد کا نماز بھی ٹوٹتی ہے ٹوٹ جاتی ہے نماز بعضوں کو اور نماز اگر بھی ٹوٹتی ہو تو لکھا ہوا نماز لکھا ہے کہ اس کا پڑھ پر... پڑھنا سننا اس کا یہ تو بہتر ہے نا لیکن لائن جلدی پڑھنا سننا بارے میں حیران ہے سواہی کہ معذوروں ہو جس طرح ہم لوگ اتنے نہیں ہیں ہمارے وہ سائل نہیں ہیں اور اتنا ہمیں موقع بھی نہیں ملا ہوا سیکھنے کا بھی ہیں تو اس بیماری کو معافی ہو جاتی ہے اور اللہ نے خفی کا وردین ہے ان سے پوچھا تو نے کہا اللہ نے خفی کی جو کوٹائی کرتا ہو تجوید میں اس سے بھی علم کر مجمد افضل ہے یہ بولوں گی پھر میں اسے لکھا کہ جو غیر معیاری امام ہو اس کو ہٹانے کے لیے بات سے ہٹا سکتا ہو آدمی کوشش سے ہٹا سکتا ہو لڑنا پڑے کتال کرنا پڑے پھر کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ گپت شریف ہو سکتا ہو لڑنا لڑا چاہیے hmm. <laughs> تو ایسا نہیں کر دیا کیوں کہ بولنا عاروی صاحب نے شروع سے ہی ہمیں نفاذ شریف اور کتال دو باتیں سمجھائی ہوئی ہیں نفاذ شریف کے لیے کتال کی نوبت آئی پر خدا تو پھر جان کش کرنی ہے تو اسے مسئلہ آخری حد تک پوچھا کرتا ہوں تو میرے کاٹنا بڑھنا بڑھنا نہیں چاہیے دوستو شریف سے کرنا چاہیے نہیں کیا یہ بات سمجھ میں آئے گی اس میں سب سے زیادہ فائدہ تراوی میں سننے کا ہے قرآن لہٰذا اسی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام میں لکھا ہے کہ ایک ختم سننا سننا دو ختم سننا مستحب تین ختم سننا پھیلے ہونا اور یہ ہو گیا جی سب سے زیادہ فائدہ تڑاوی میں سننے کا ہے اسٹریس پر خوب محنت کرنی چاہیے تو اللہ ہمارے پہلے تین ختم ہوتے تھے پہلے بیس دنوں میں اور دوپہر بعد میں کرتے تھے پچھلے سال سے خیال آیا کہ زندگی اب کم ہی ہو رہی ہے پھر بار بار دنیا میں آنا نہیں ہے تو دو شروع کر دیے دس دن میں آدمی آسانی سے کر لیتے ہیں تو ہم جو گھر پر ختم کرتے ختم کے بارے میں پھر یہ آسانی بھی ہے کہ اگر آدمی فرض ہے وہ تلاوی سے جماعت سے پڑے اور ختم اگر آدمی گھر پر لمبا ختم کرنا چاہتا ہو تو اس کی بھی اجازت دی ہوئی ہے شریعت میں دیکھو صورت میں کہ مسجد کی جماعت قائم ہے اگر اس کا حصہ کرنے سے مسجد کی جماعت ٹوٹ جاتی ہو تو پھر ان کے لئے لازمی ہے کہ مسجد کی جماعت کو قائم کریں ٹھیک ہے نا مسجد کی جماعت نہ ٹوٹے تلاوی کیونکہ مسجد میں تالابی کی جماعت کا کھڑا ہونا ضروری ہے اگر کسی علاقے کے لوگ مسجد میں تالابی پڑھنے کو ترک کر دیں اور وہاں اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت والے ان پر لشکر چڑھائیں اس طرح کافروں پر چڑھایا جاتا ہے اور ان کو کہیں کہ تالابی قائم کرتے ہو کہ نہیں قائم کرتے ہو نہ تو بتائے کہ قائم کر لیں چھوٹ گئے نہ تو ان کو پھر ان کے ساتھ باقاعدہ یاد کیا جائے کتاب کیے جائے پر مجھے پکڑا جائے گا جماعت میں تراجی کی نمایاں ضروری صنعت مقدہ کو ترک کرنا اور اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر ترک کرنا شرح ترک کرنا ہے دونوں باتیں بنائے کر دینی رہے دوسرا منصوبہ دے نا صنت موقع کو اجتماعی طور پر ترک کرنا جیسا کہ مشرق میں جماعت تربی کی نہ کھڑی ہوئی تو وہ کتاب کا جو حکم لگا رہے ہو تو والے تو بعد وہ تویر گناہ سے آگے بڑھ کر بات جا رہی ہے کپڑ کی طرف جا رہی ہے کیونکہ یہ تو سنن شاعر ہے جس سے اسلام کی علامت ہے نا سنت موقع سے زیادہ مہم سنن شاعر ہوتی ہے مطلب اس سے اس مسلمانوں کی بستی مسلمان کی شک شکل مسلمانوں کا علاقہ اور مسلمانوں کی عام چیز اس کا پتہ چلتا ہے تو اس پر کتال کا حکم یہ تو مولانا محدود دیروی رحمۃ اللہ علیہ نے میں خدا المال نے تذکرہ کیا کہ شہر شیخ محدود اب محدود دیدوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماسبت اب نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ اس بستی کے سارے لاؤ کی نماز جماعت کو ترک کر دیں تو وہاں کے امام یعنی استعمالی حکم کے ذمے ضروری ہے کہ ان سے ان سے کیا کریں لفظ لکھو گے خاص مال میں کتال کرے یا کیا لکھو ہاں لکھا ہے لفظ کہ امام ان سے کتال کریں خروج سے لکھا بڑے ان کے امام سے بڑا خوبصورت لفظ ہے کیا شہر کا بہت کامن شخصیت ہیں فدال رمضان انہیں پڑھنا شروع کی ہوئی ہے ہمارے محلے میں معذرت پابندی کرتے ہیں ہمارا سب سے بال قدرت سکا سے نکل کی ہے شہر کے لوگ اصل چھوڑ دیں تو چھوڑنا پڑے ماں ان سے مقابلہ کرے مقابلہ کرنا پڑے ان سے مقابلہ اسلامی یاقم ان کے ساتھ ان سے جنگ کرے جن؟ تو اس کی بھی اجازت ہے جی تو یہ بات ہوگئی جی جلدی نہ پڑیں جی الفاظ کھائے جا رہے ہوں بعض لوگوں گا خیال یہ ہے کہ جو بزرگوں کے بارے میں آیا گیا ایک رات میں ختم کر لیتے یہ شاید جلدی جلدی پڑھتے تھے جلدی پڑھنے کی وجہ نہیں تھی جلدی پڑھنا بھی جو میرا تجربہ ہے تو اس ہر ایک آدمی کے دماغ اعصاب اور زبان اس کے مسئلے کی کوآڈینیشن ہوتی ہے تو بعض ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو پندرہ منٹ میں مطلب کیسے بھی ہی ہوتے ہیں کہ بارہ منٹ میں پوری ادائیگی کے ساتھ پارہ پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے بہت قید آساب اور بہت بدر سوچی ضرورت ہوتی ہے سارے انسان تو برابر نہیں پندرہ منٹ میں عام طور پر بیس منٹ میں آدمی ادائیگی کے ساتھ صحیح پڑھ لیتا ہے پانی اور کوئی بہت محتاط ہو عمر زیادہ ہو تو آدھے منٹ بیس منٹ میں پڑھنا چاہیے جو آدمی نو عمر ہو اچھا ہو غیر شہری والوں کی ذرا زبان تیز ہوتی ہے نا ایک آدمی افغانستان سے آتا تھا تو وہ ہینگ بیچنے کے لیے آتا تھا ہینگ پہچانتے ہیں جی? کبھی پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ان جاتے یہ نہیں ان جا اس کو یہ کبھی پتہ نہیں ہے آپ ختم ہو گئی نا ورنہ یہ تو بڑی زبردست دھی نا آپ <laughs> شاید آتی تو نہیں اور علاج بھی کوئی نہیں کرتا اس سے وہ ہینگ بھیجنے گیا تھا تو جب آتا تھا تو گلیوں میں کودتا ہوا دوڑتا دوڑتا ہوا چھ سال پر جب آیا تو ہینگ لے لو تھی تو کسی نے کہا آروپ بدلے ہوئے دیکھا تھا بڑی خیال ہوا کیا بات ہوگی کیا بات ہوگی انہیں کا اس کی شادی ہوگی یہ ہے شہری شدہ کی فضیلت ہے کہ زبان تیز ہوتی تھے کباب مضبوط ہوتے ہیں اب ایک اور ٹاسک صاحب کو ولاد ہیں اور دوسرا کہ ولاحیت نہیں ہے ولی نہیں ہے اور شہری شدہ کس کے کی پیچھے افضل ہو گیا ہے وہاں بھی اسی کی ترتیب ہے کہ نہ وہاں کچھ جدہ ترتیب ہے ایسا داز تھا کہ اس کی تقریب میں جدہ ہے کیونکہ حضرت اللہ صدیقین کو تو سودا سے پہلے شمار کیا نا میں نے تراوی میں کرنی ہے ٹھیک ہے نا پھر پھر یہ دن باہر کے نہیں آتے ہیں میں نے المولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان کے افعت کے سال پر کہا کہ اب آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں آپ تراوی میں دس ایک دو تین چار پانچ ختم سنیں میں نے کہا انشاءاللہ جی انشاءاللہ آپ کی بات پر ان شاء اللہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ لیکن وفات کے سال پر بھی سات معذوری کے اور سات چھ بیماریوں کے سات آٹھ بیماریوں کے اور میں پانچ ختم مجھے یہ ہے کہ نہ ہمیں مانی آتے ہیں نظو کو شوق ہے ورنہ تو اس میں تو ایسی چاشنی ایسا مٹھاس ایسی تاثیر ایسا جوش و فروش ایسا زور ہے کہ وہ تو لطف پھٹانے کی چیز وار شعر پڑا کرتے تھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے اور کہتے اندی کو کیا نظر آیا وہ کیا دیکھے حافظ آتے تھے نا آنے والے خوش ہوا کہ حافظ صاحب آفیز حافظ صاحبہ تارا سنگا وادوبا کہ خشتہ سے تا خشتہ تا تا تو دیکھو کیا نظر آئے کیا دیکھیں ایک عورت تھی بہت بڑی بہت بدسورت اس کی نابینا سے شادی ہوئی تو ملے میں اعلان ہوا کہ ایک حکیم آیا ہے جو علاج کرتے اور آدمی کیا کیا روشن ہو جاتی ہے تو اس کو بڑا کم ہو گیا میرا کیا روشن نہ ہو جائے روشن ہوگی میرا کیا ہوگا یہ جائزہ محنت خرابی میں کرنے کی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے نا پہلے ذرا جبر کر کے نفس کو تکلیف دے کر بدن کو درد ہوگا اس کو ذرا کر لیں پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نور سرور کو اس کے لطف کھولتا ہے اگر جیسے الیلم کو مانی اور اس کے ساتھ تو با یعنی اتنا عجیب کلام ہے کہ ہم نے تو کو مغرب کو چل پھر کر دیکھا ان کے دارشوروں سے ملے فلسفوں کو پڑھا ان کو سنا اور جس وقت قرآن بولتا ہے جو پکی ٹھکی بات ہوتے ہیں اس کا تو جواب قرارت پر نہیں ہے باقی سننے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کلامی الہی کے علاوہ اور کوئی ایسی کہاں سے ایسی بات ہو نہیں سکتے. ایک تلاوی میں محنت کرتی ہے اور تلاوی کے علاوہ کثرت تلاوت بھی رمضان میں جو رمضان ہے کثرت تلاوت بہت فائدہ دیتی ہے اس لیے جو ہمارے بزرگ پہلے کابرین گزرے ہیں اسی میں لکھا جائے شیخ میں رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آزاد شیخ ہلین رحمۃ اللہ علیہ تو مسلح کی پراضی ہونے کے بعد صبح تک ساری رات نوافل میں پوری رات قرآن سنتے پر تو نوافل میں رمضان میں تو کافی وسعت اور گنجائش ہو جاتی ہے کیونکہ امام ازائی رحمۃ اللہ علیہ و فقہ کے ایک امام گزرے ہیں اس کے خلیفہ منصور کے دور میں امام اوزائی کا فقہ چلتا تھا سرکاری فکا ازائی امام اذائی کا تھا اور بڑے پائے کے فقی ہیں یہ بھی اس وقت امام عیسا رحمۃ اللہ کا گزارا نہیں پوچھتے تھے لوگ الیون تو جاتے تھے ان سے سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے کہ ان کو کہ سر ان کو بندہ تھا کہ اب میں سب سے زیادہ ٹائم ان کو یہ دیا ہے سرکاری طور پر, پر امام اذائی اوزائی کا فقہ چلتا تھا امام مذائی کے پھر کتابیں اور شاگرد اور مدرسے باقی نہ رہے تو اس لیے وہ ناطد ہو گیا دستے کے چلتے تھے امام مذائی رحمتہ اللہ علیہ کے سقب میں ترابی جو ہے وہ شہل سے <laughs> اس جتنی جتنی روایتیں قیام العل کیا رات میں قیام کی آئی ہی ہوئے ہیں سب پر عمل کرنا چاہیے بیس ترابی کیا ہوا ہے چودہ رکاطیں چار ترادی کے بعد نفر پڑنے کا آیا ہوا ہے مدینہ منورہ میں تو کتنی ہو گئیں جی چتیس ہو گئیں چتیس کے چتیس گرم سے ماہ مالک رحمت اللہ علیہ کے اور اس کے بعد آٹھ رکاوٹیں جو ہیں تو اور آئی ہوئی ہے کہ رات میں قیام کرنا چاہیے آٹھ بجائے چتیس میں تو چوالیس ہو گئی اور بطر کے ساتھ تین بجائے تو دو بیتر کے شامل ہو گئے چھیالیس ہو گئے اور وہاں پر میں حملے شاذیوں کا تو لہٰذا چھیالیس ہو گیا ایسے اللہ تعالیٰ اگر ہمت دے تو رمضان کی راتوں میں چھیالیس رکاوٹ پوری کیا کریں متروں کو ملا کر دوستوں کے بھی شمار ہو سکتے ہیں دوست ن بیس تلا بھی بائیس ہو گئے اور مطر کے دورے کا استعمال ہو گئے کتنے ہو گئے چوبیس ہو گئے باقی کتنے رہ گئے جی بائیس رہ گئے تو بائیس رکاوٹ کی کوشش کیا کریں تاغیر میں پڑھنے کی پھر باہر کے کب آئیں گے وہ رمضان کے خاتمے پہلے تو بتانا سر بات اب بھی اب بھی دن باہر کے یوں ہی گزر گئے اب بھی باہر کے دن باہر اب کے بھی دن باہر کے دیکھیں اب بھی کے ساتھ جو ہے تو دو سروں کا فرق آ رہا تھا شیئر میں شہر کی موسیقی اس میں دوست رو کا فرق آ رہا ہے اور کیسے وہ ٹھیک ہو گیا اب کئی جس دن باہر کے یوں ہی گزر گئے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے جو اگر رائے پوری میں ہوں <تصفيق> تو ڈائریک سلسلے میں بیٹھ تھے ان لوگوں کے وفات کے بعد بیٹھ تو ہمارے سلسلے میں نہیں ہوا لیکن رابطہ ان کا بارے سلسلہ صحیح <تصف> ہو گیا پریکٹس کرتے <تصف> تھے <تصف> صبح میں بتائی تھی تو ایک دن وہ ایک دن ملنے کے لیے آئے تو ان دن بڑے تھو پھا اور ایسے آہ بھر رہے تھے اور اشہار پڑھ رہے تھے وہ اپنے مالیا پوچھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ مریض آتے رہے تھے اور ایسی لڑکی مریض آئی ہے کہ بس میرا تو حال ہوشو آواز اٹھ گئے ہیں اور میرا یہ حال ہو گیا جو تمہارے سامنے ہے یہ اشہار بھی میں پڑ رہا ہوں اللہ کشان کے آدمی طلب کے ساتھ اصلاح کی پوچھنے کے لیے آئے اور یہ جو آیت آئی ہوئی ہے سر کیسے آیا تھا ڈرنا پڑے اخبر اللہ وسطر الرسول نوج اللہ طواب الرحیم لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر اگر یہ آ جاتے آپ کے پاس اور توبہ تو کرتے ہیں اللہ کے حضور اور توبہ کرتے ہیں آپ ان کے لیے تو یقیناً یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پردہ فرمائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے قائم مقام اللہ تبارک مشاہ کے طریقوں کو کیا ہے تو زیادہ یہ بات اب ان کے پاس آ کر کریں گے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے ہے اثر کو ظاہر کر دیں گے وقت بات ہوگا تو ہم حیرت ہوتی ہے کہ مرید نے آ کر پوچھا اور ہم تھوڑی سی کو سمجھانے کی بات کے بھی اور تو سخفار کرنے کی تھی عورتوں کا سخوار کرنے کے لیے آیا ہی تھا اثر کو ظاہر کر دیا ڈاکٹر صاحب بات بڑی نقطے کی کی ہے اس کو پھر کوئی ادراک والے سے کنفرم بھی کرائیں گے اور اس لیے نہیں آئی کیسے ہی ہے کہ مشاعت طریقہ کو پھر کی گئے جو نائبین آتے نا کہ خلیبۃ اللہ و خلیبۃ الرقابی خلیبۃ الرسولی یہ کہتے ہیں مشاع کے طریقہ کے بارے میں محن اللہ تو ان کے بارے میں بات کرتے رہیں گے ہاں رمضان میں ہماری ترتیب یہ ہے تو وہ ہوتی ہے ہر روز بجر ذکر کی ہوتی ہے تو پہلے بیس دنوں میں تو ہر روز مجلس ذکر میں آئیں پونا گھنٹہ پہلے پہنچیں اور مجلس ذکر ہو کر ہو ہوگا پھر کیا کہیں مجر ہو کر افطار ہو کر مغرب کے دماغ کر کے چلے جائیں اور آخری اس دنوں میں پھر کریں نہیں کر سکتے کم از کم اتنی ہمت ضرور کریں کہ پونا پونا گھنٹہ افطار سے پہلے پہنچ کر اور افطار کر کے کھانا وہیں کھا کے تلا پڑھ کے پھر جایا کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ خاص روح کے اثر لینے کے دن ہوتے ہیں ذکر سے اور عبادت سے اور تربیت سے خاص اثر لینے کے دن ہوتے ہیں یہ دیکھیں مدارس اب دین کی تعلیم دینا کتنا اہم کام ہے مدارس میں قرآن و عدیث پڑھانا فکر پڑھانا کتنا عام کام ہے لیکن رمضان کے مہینے مدارس کی چھٹی ہوتی ہے اس لیے کہ رمضان کا مہینہ مدارس والے بھی جو جی ہے وہ ذکر اذکار عبادت اس کے لیے خارج کرنا چاہتے ہیں شیخ چیخرن کا واقعہ سنا ہے میں نے آپ کو کچھ ساری بات پڑھتے تھے اس بہچانے کو بات آگئی ورنہ یہ نوافل صرف جمعہ سے پڑھنا مکرو ہے تو اس کے بارے میں یہ کہ امام کے علاوہ چار مقتدیوں تک ہوں تو یہ کرائیت میں نہیں آتا ہوں. چار سالات جب زیادہ ہو جائے پھر کرائیت میں آتا شاہ اور حضرت شاہ حضرت شاہ ابرقری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں روضہ تلاوت تلاوی روضہ تلاوت تلاوی ذکر اذکار اس کے علاوہ باقی رمضان کے مہینے میں مریضوں کے خطوں کا جواب دینا بند کرتے تھے اور ملاقات کرنے کے لیے تراوی ختم ہونے کے بعد سبز چائے لاتے تھے کہ وہ گھر کھانا نہیں کھا سکتے تھے ایک چپاتی آدھی چپاتی چوبیس گھنٹہ اس میں سبز چائے جس وقت لاتے تھے تو خاص ان کے خدمت والے اور مریض جو ہوتے تھے اس وقت آ کر دو تین منٹ پانچ منٹ یا دس منٹ پر لگتے تھے اتنی باتیں کرتے تھے اتنی باتیں نہیں کرتے. رمضان میں جمع نکالنے کے بارے میں مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ جب رمضا تھے تو انہوں نے والوں پر بڑے غصے کیے راہو نے کہا حضرت صاحب یہ اگر آپ کی طرح عوام الناک بھی رمضان گزارا ہیں تو تب تو میرے کو نہ نکالیں لیکن یہ تو بےچارے جمال کا اتنا ہو جاتا ہے کہ کچھ دین کی بات میں اور کچھ محتاط گزار جس طرح کہ, کہ سیادی نے کہا کہ بالے نے کہا نا امام صاحب کو کہ کیسے نماز پڑھاتے ہو کر مجھے کیسے پڑھتے ہوا کا کہ <laughs> دوبارہ بڑے بزرگ آئے ہو تمہارا بار بات پوچھتے آپ جی ہاں آ, کسی آدمی نے اس کے بطر تو جماعت میں پڑھنی ہے وہ سعودی عرب میں جو قیام الل پڑھاتے ہیں تو اس میں تو پھر بطر بھی اس کے بعد ہوتے ہیں نا جی ہاں اس میں طرح ہوتا ہے کہ پہلے بیس ترابی والی اور وطر والی نماز ہو جاتی ہے اور قیام پر رات کو دو بجے پھر کھڑا کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے وطروں سے بھی پڑھائے جاتے ہیں اسے بھی پڑھائے جاتے ہیں آ, لوگوں سے ہم پڑھتے ہیں یہ جماعت کی بات میں حاصل نہیں ہوتی نا بعد میں اکیلے ہو جاتے ہیں جبکہ یہ جماعت سے پڑھنا مستحب ہے رمضان میں مستحب آدمی ضائع ہو جاتا ہے پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں بہت مارج، مارج، مارج، مارج، مارج، وہ مارج پڑے اور کوئی بات پوچھے نہیں <سید> La ilaha <laughs> illallah La <laughs> ilaha illallah La La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La La ilaha illallah La La ilaha illallah La ilaha La La ilaha La ilaha illallah لا إله إلا لا لا اسما لا اس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 La إله إلا الله لا إله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 La la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la la ilaha la la London, la la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 La ilaha illallah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 اللہ نماز اچھا آزادی آزاد کون لڑے گی آزاد بجلی ادار ہاں جی وہاں بانگوائی جی بجلی جلا لیں بجلی آپ کس نے کی تھی بجلی کس نے بجائی تھی o ختم دوس باری پڑے نہیں کہ سٹ پوری ہو جاتی راملام راملامن جام رامل مل جا لنج الگ بار پڑھنے لوگ ام الجلال ام الجلال الله لا اله الا الله ام الجلال ام الجلال اللہ